مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ الحمد عزوجل حاضر ہیں اور حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدی اللہ علی کے جوابات ہوں گے اور اس سلسلے میں سوالات کا دائرہ بھی ایک تیز شدہ ہے اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی ایک دائرہ ہے جس کے اندر رہ کر اس سلسلے میں آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری مجلس ہمیں دے گی تو ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور مفتی صاحب اس پہ جواب ارشاد فرمائیں گے وہ دائرہ ہے تجارتی معاملات مالی معاملات اور معاشی سرگرمیاں جو آپ سر انجام دیتے ہیں یا جن میں آپ انوالو ہوتے ہیں اور اس پر آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ سوال کریں گے تو اس میں سلسلے میں جواب دیا جائے گا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ترمیزی شریف میں نقل کیا گیا آق کریم علیہ صلاحت وسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک بار درد پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام حمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کال کی طرف اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جینا میں خارج اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے میں نے ایک بچڑا عقیقہ کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے خریدا میں یہاں کراچی میں تھا اور بچڑا جو فیصلہ آباد میں تھا تو میں نے ان کو بولا کہ آپ قیمت لگوائے کسی وپاری سے انہوں نے ویپاری سے قیمت لگوائی چالیس ہزار روپیہ میں یہاں ادھر کراچی میں تھا میں نے کہا یار میں تو پینتیس ہزار روپیہ دوں گا میرے عزیز قریبی رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا ہاں خالد آپ جو ہے نا بس لے جاؤ بات نہیں کرو دوسری وپاری میں چالیس روپیہ اگر آپ پینتیس دے رہے تو آپ لے جاؤ بچڑا میں نے حقیقہ کے لیے خریدنا کرا وہ میں نے پیسے دے دیے ان کو خرید لیا اب میں یہاں کراچی سے گیا تو اب لوگوں نے مجھے کہا آس پڑوس والا کہ یار یہ بچڑا آپ سستا لے کر آ گئے پینتیس ہزار کا آپ سستا لے کر آگے پینتیس ہزار کا چالیس بیالیس ہزار میں نے کہا یار میرا ان سے بات ہوگی انہوں نے 40 بولا میں نے پینتیس دے دیے کیونکہ جب انہوں نے قیمت کسی وپاری سے لگائی تھی میں کراچی میں تھا وہ فیصلہ باد میں تھے جب میں گیا تو میں نے ایک وپاری سے قیمت لگوائی اس نے کہا یہ پینتیس ہزار کا ہے میں نے کہا چلو اب لوگوں نے مریض چھوڑا شبوں میں ڈال دیا کہ آپ کے رشتے دار تھے اس لیے آپ کو سستا دے دیا میں نے کہا یار کے لے لیے حصہ یہ ہوا کہ اس کا جو گوشت ہے نا کم از کم پونے تین من نکلا جو کہ اتیس ہزار پانچ روپے کا بنتا ہے میں نے ان کو 35000 ہزار روپے دی میری ان سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ گوشت کے پیسے جتنے ہوں گے اتنے دوں گے نہیں انہوں نے چالیس مانگا میں نے 35 اب میری اس میں شری رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا وہ اب باقی جو میں نے ان کو 35 دی ہیں اب گوشت کے حساب سے اس کا اھتیس ہزار بنتا ہے کیا وہ ان کو باقی اپنا 3500 ہزار باقی میں ان کو دوں کہ نہ دوں اس میں میری رہنمائی فرما دیں کہ جی بڑا تفصیلی سوال آپ نے کیا پڑتا ہے احکام تجارت کا سب سے تفصیلی سوال ہے خیر یہ فورم حاضر ہے آپ حضرات اپنے کاروباری مسائل اس پر پیدا ہونے والے سوالات پیدا ہونے والے الجھنوں پر سوال کر سکتے ہیں دیکھیے خریداری ہوتی ہے کسی بھی قیمت پر اتفاق کرتے ہوئے جس قیمت پر اتفاق کیا خریداری مکمل ہو گئی اب نہ تو ان کا تعلق اس بچڑے سے رہا نہ ان کا تعلق جو ہے وہ قیمت کم کروانے سے رہا تو اب سودا ہونے کے بعد آپشن تو ختم ہو چکے ہیں اب اور جب بھی کوئی سودا کرتا ہے لحاظ مرور تو بندے کے اندر ہوتی ہے رشتے جب ہو تو اس اس داری کی بنیاد پر انہوں سستا بھیج دیا تو کوئی حل گوشت کا حساب لگانا ضروری نہیں ہے جانور ہے بعد کا جانور ایسا تھوکا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے گوشت زیادہ نکلتا ہے بعض کا تو پھلا ہوا ہوتا ہے تو گوشت نکلتا ہے یہ تو جانور ہمارے ہاں ادبی طور پر جاتے ہیں تو اس کے گوشت کے اندر کمی بیشی کا معاملہ آتا ہے دو کال آپ کی ایک ساتھ لیں گے اور پھر ان شاء مفتی صاحب سے جواب لیں گے جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پتی ہوتی ہے آج کل جو کراچی میں جو بنتی ہے اس کے اندر کلر ڈالتے ہیں اور چھلکا ڈال کے جو تیار کرتے ہیں کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگلی کال بھی دیجیے آپ سے حسین اسلام آباد سے اس میں یہ تھا کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور لیکٹ کا انچارج ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چھری وغیرہ ہو جاتی ہے شارٹیج آ جاتی ہے محکمہ تو اس چیز کو ہماری تنخواہ میں سے کار لیتا ہے تو وہ دودھ میں رہتے ہوئے اس شارٹیج کو کور کر سکتا ہے یہاں یہ ہم کو زمرے میں جاتا ہے اس میں ہماری شریک رہنمائی پولیس فرمائی جی, دوسرا سوال میں نہیں سمجھ یہ دوسری کال دوبارہ چلائی آپ حسین اسلام آباد سے بول رہا ہوں پوچھنا یہ تھا کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور لیک سٹور کا انچارج ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چوری وغیرہ ہو جاتی ہے شارٹیج آ جاتی ہے محکمہ تو چیز کو کور ہماری تنخواہ میں سے کاٹ لیتا ہے تو حدود میں رہتے ہوئے اس شارٹیج کو کور کر سکتا ہے یا یہ ہم کو زمرے میں جاتا ہے اس میں ہماری شریف رہنمائی پولیس فرمائی میں پہلا سوال تھا ملاوٹ کے متعلق جی کہ ملاوٹ ہو جاتی ہے جی کی, جاتی کی جاتی ہے؟ ایسا نہیں کہ صرف کراچی میں کی جاتی ہے جی ہمارا شہر <coughs> ابھی کراچی پاول مدینہ نو ڈاؤٹ بزنس ہب ہے اور ہول سیل مارکیٹ کا ہب ہے اور یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں ملک بھر میں سپلائی ہوتی ہے لیکن uh, یہ بھی مطلب کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ ہوٹل والا دکان سے منگواتا ہے پتی کسی بھی برانڈ کی دکان پہ منگوانے کے بعد اب اس کو گاہ کو چاہیے ہوتا ہے کلر تیز کڑک پتی اس کو بولتے ہیں نا کڑک چائے بنانے کے لیے پھر پتی زیادہ ڈالنی پڑے گی تو اس پتی زیادہ ڈالنے سے بچنے کے لیے بھی اس میں رنگ ڈالتے ہیں لوگ تو یہ تو مطلب کہ ہوٹل ووٹل کی بنیاد پر بھی کام ہونے کی اطلاعات ہیں سب آسانی کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ جو چھلکا ملانے والے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے پتی کی کوانٹٹی بڑھانا وزن بڑھا رہے ہیں وزن بڑھا رہے ہیں پتی کم ہوگی وزن زیادہ ہوگا بہت دھوکا کسی بھی صورت کے اندر ہو دھوکا جو ہے وہ حرام ہے دھوکا زر پر مشتمل ہوتا ہے نقصان پر تو ایک مسلمان کو ناحک نقصان پہنچانا یہ ہرگس جائز نہیں ہو سکتا سوال یہی تھا ان کا ملاوٹ جائز ہے یعنی جی پرتی میں حوالے سے جو دوسرے سائل تھے ہمارے انہوں نے جو سوال کیا سوال کیا تھا بڑے ہی ایک جو ہے وہ بند الفاظوں میں سوال کیا انہوں نے وہ کھول لیا وہ سوال یہ ہے کہ اسٹور کے انچارج ٹھیک ہے اب کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ریکارڈ میں نہیں آ رہی ریکارڈ میں نہیں آ تو یہ جب سے پیسے بھریں گے ریکارڈ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اس کے ہیں کسی کو دیں گے اور واپس نہیں لے کر آتا تو ریکارڈ میں کس کو دیئے لکھنا تو ان کی ذمہ داری تھی وہ گم اگر ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر تو ان کی تعدی پائی گئی ہے ان کی کوتا پائی گئی ہے تو ان کی کوتا کا جو پایا جانا ہے وہ کیسے متأثر ہو سکتا ہے اس پریات کیسے مل سکتی ہے کمپنی کو اس محکمے کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے پیسے وصول کرے اب ان سے پیسے وصول کر لیے اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مجھ سے یہاں پیسے وصول کر لیے میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے چلو یہ تو وہ معاملہ تھا جہاں چیزیں گنی ہوئی رکھی تھی کاؤنٹنگ تھی حساب کتاب تھا تو پتا چل گیا کہ یہ نقصان ہوا ہے اب بہت بڑی فرم ہوتی ہے بہت بڑے محکم ہوتے ہیں بندہ چیز جیب میں رکھ لے جاتا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا تو یہ اس بات کی اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا کسی اور کا سوال ہو ٹھیک ہے کسی اور کا سوال یہ پوچھ لو ٹھیک کہیں اور سے ہی اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں اللہ جاتے ہوئے کوئی چیز جب اڑا کے لے جائیں باہر جا کے بھیج جائیں تو کہیں اور سے کیسے پورا کر سکتے ہیں مطلب کہ ایک جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ نقصان تو جائز نقصان ہے ٹھیک ہے یعنی وہ محکمہ وصول کرے گا آپ حساب کتاب میں کوتاہی ورنہ کیسے وہ چیز ضائع ہوتی ہے آپ اسٹور کیپر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب رکھتا ہے تو وہ جو ان کا لاس ہوا ہے اس لاس کو کور کیسے کیا جائے گا مطلب وہ لاس تو ہو گیا اس کو کور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے آئندہ نہ ہونے دیں جو غلطی آج ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ دوہرائی جائے یہی طریقہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اگر جائز کسی نے تنخواہ کاٹی ہے تو آپ اس کو ناک نقصان پہنچائیں گے اور چوری کریں گے اور تادی کریں گے اور اس کی چیز جو ہے وہ گے اس کی اجازت تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں اور جو پہلا سوال آیا اس قسم کے بھی سوالات ہوتے ہیں کچھ مختصر کچھ تفصیلی کچھ چھپا کر بیان کرتے ہیں کچھ کھول کر بیان کرتے ہیں بات چھپانے کی نہیں ہوتی سب ہمارے پاس جو ہے ایک پرومو بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھانا اگر وہ ریڈی ہے تو مجھے بتا دیا جائے ان شاء اللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں آپ کو ارض کیا تھا اور دکھایا بھی تھا آپ نے دیکھا بھی مدنی چینل پر مفتی صاحب کا جو لاہور پنجاب کا جدل ہوا تھا اس میں مجلس تاجران کے تحت اجتماع منعقد کیا گیا تھا تاجر اسلام بھائیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی تھی اس اجتماع میں اور اس کا ایک حصہ سابقہ پیر کو جو پیر منڈے گزرا ہے اس کو دیکھ چکے ہیں اور دوسرا حصہ ان شاء اللہ کل جو اب منڈے آئے گا ان شاء اس کو دیکھیں گے اس سے متعلق ہمارا ایک پرومو ہے آئیے ذرا تشریح پرومو دیکھتے ہیں اور پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں گاہ بنانے کی دوڑ جاری ہے اب نکلے کرنٹ پلس اکاؤنٹ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپے ہوں گے آن لائن سروس ہماری مفت اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے جمع ہوئے ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے مفت اگر تو بینک یہ سہولتیں سب کو دیتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں ایک ہو ایک لاکھ ہو ایک کروڑ ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے قرضے کی بنیاد پر ہے اگر وہ اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اتنے ہزار ہوئے تو ہم یہ سہولیات آپ کو دیں گے اگر وہ ایسا کہتا ہے تو یہ قرضے کے بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے کا اکاؤنٹ آپ نے کنورشل بینک میں سے نہیں کھلوایا کہ سوچ ملے گا لیکن یہاں آپ سے چک ہو گئی آپ کو سمجھ نہیں پڑی کہ آپ کو کیسے پسا لیا اس نے گورنمنٹ نے کیش پر ٹیکس لگا دیا ایک لاکھ روپے پہ چھ سو روپئے کٹے گا ایک آدمی جا رہا ہے بینک میں آپ سے ملاقات ہو گئی آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے کیش کروانے میرے پاس ہے نا کیش مجھے چار دے دینا سودھی معام بھائی بینک کو جو دینے وہ بینک میں تو نہیں رکھا وہ تو لے گی ٹیکس ریاست کی ضرورت ہے ہمیں بہشت تاجی پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا یو کے میں رہتے ہوئے امریکہ میں رہتے ہوئے ہم سب سمجھتے ہیں سود لے لیا ہو تو کیا جائے یہ نپا رقم ہے حرام کی رقم ہے بغیر ثواب کی نیت کے یہ نیت کرنی ہے اے مالک میں توبہ کرتا ہوں یہ رقم میری غلطی سے آ گئی میں اب اس سے نجات پا رہا یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہوا کروڑ روپیہ اور یہاں کو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بار میں حرام مال پیش کر کے سوچ چاہتے ہیں کیسے ممکن ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس پہ دوڑتے ہیں سوچ کی اقسام دو اقسام قرض اور ادھار والا سوچ مخصوص اشیاء کے تبادلے والا سود قرض کے بدلے نقدی میں, میں نفع ملتا ہو اور قرض کے بدلے بینیفٹ ملتے ہو یہ کیا ہے کوشچن مارکیٹ جی یہ ایک پرومو تھا کچھ تشہیری کچھ جھلکیاں بھی ہیں کچھ پرومو بھی ہے اور یہ کل ان شاء اللہ اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا احکامی تجارت ہے اس پہ اپلوڈ کرنے کی بھی نیت تو ہے نہیں چینل یوٹیوب پر ابھی تک اکام قرآن کا ہے اکام قرآن جی چلے بہرحال فیس بک وغیرہ پہ لائف اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کالز آئی تھی کچھ میسجز آئے تھے اور پوچھا جا رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی مدنی چینل کا لائیو پہ مدنی چینل کا جو ٹپ چینل ہے اس پر بھی ہوگا اور فیس بک پر بھی موجود ہے پہلا حصہ موجود ہے اور یہ دوسرا حصہ بھی کل یا پرسوں ان شاء اپلوڈ کر دیا جائے گا کی طرف بڑھتے ہیں کی جی مفتی صاحب محمد رمضان اتاری علاقہ کھوکھنا سخرائے مدینہ ملتان کر رہا ہوں حضور ہمارا دیہاتی علاقہ ہے اس میں فصلوں کی کٹائی کی ترکیب یہ ہوتی ہے بالخصوص دھان یعنی چاول کی فصل جب پک کر تیار ہوتی ہے تو مزدوروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دھان کی کٹائی پھڑائی اور اس کی صفائی کر کے ایک جگہ ڈھیری لگا دیں ہم ہر ایک من کے پیچھے آپ کو پانچ کلو اجرت دیں گے اب جب ڈھیری لگ جاتی ہے تو پھر کسان اس ڈھیری کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اب پچاس من مثال کے طور پہ جب توڑ لیتا ہے تو اس پچاس کی مزدوری بھی اسی مشترکہ ڈھیری میں سے دے دیتا ہے اور باقی بچتا ہے پھر تولتا ہے تو پچیس من مزید ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو پچیس من کی مزدوری دیتا ہے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا مشترکہ جو ڈھیری لگتی ہے دھان کی اس کو مکمل تول لیا جائے اب اس کی جو بھی پانچ کلو فی من کے حساب سے مزدوری بنتی ہے اس طرح دینی چاہیے ان دونوں میں سے کون سا طریقہ درست ہے جواب ارشاد فرما دیں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دو طریقے آپ نے خود ہی بنا لیے اور رہنمائی دوسرا طریقہ کیا بتایا نا? ایک طریقہ یہ بتایا کہ 50 من تولا اور اس کی پانچ کلو کے حساب سے عجرت دے دی پھر بکیا جو تھا بالفس پچیس من تھا وہ تولا اس کی اجرت دے دی ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا یہ کہ جب تک سارا نہیں تل جائے گا جب تک اجرت نہیں دیں گے تو یہ دو طریقے انہوں نے بتائے اجرت اسی میں سے دیں گے بس فرق ان دونوں طریقوں میں اتنا ہے کہ اجرت قسطوں میں دینی ہے یہ سوچ دینی ہے ساحل نے جو یہ سوال کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی فکری بحث ہے थी. کہ جو کام ہو رہا ہے <coughs> اسی میں سے اجرت دی جا رہی ہے جیسا کہ کوئی آٹا پیسوانے جائے اور یہ کہے کہ جو مزدوری ہے وہ میں اسی آٹے میں سے دوں گا تو اب اس نے کیا کیا چکی والے نے آٹا گندم لی آٹا پیسا آٹا پیس کر بکیا اس کو دے دیا اور جو مزدوری تھے پائی تھی تین چار کلو وہ آٹا خود رکھ لیا بطور اجرت آ حدیث مبارکہ میں آٹے کے اندر اس طرح کرنے کی ممانت ہے آٹے کے اندر یہ ممانت برقرار رہے گی کوئی رعایت نہیں مل سکتی لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یعنی حدیث پاک ممانت بیان کی گئی بقیہ چیزوں میں بھی جہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا اسی کام سے اجرت دی جائے اس کی ممانت بیان کی کچھ مواقع ایسے تھے کہ جہاں پر علما نے تعمل اور عرف کی بنیاد پر اجازت دی ہے ان چیزوں کا فرمایا ہے کوئی ایک دو سال پہلے ہی دارالفتہ علیہ سنت نے ایک تفصیلی فتویٰ انہی کاشتکاری کے امور سے متعلق جاری کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلب کہ کھیتی کی کٹائی ہو گئی دھان کی صفائی ہو گئی یا چاول الگ کرنا ہو گیا اس طرح کے معاملات میں جو کھیتی کاشتکاری کے اندر کھیتی باڑی کے اندر جو مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے اسی کام میں سے دی جاتی ہے اس میں جو عمومی شرائط ان کا لحاظ رکھا جائے کہ اجرت متعین ہو کہ بھئی اتنے کلو پر اتنے کلو آپ کو ملے گا اور اجرت کم ملے گی یہ متعین ہو تو اب وہ جو اسی کام میں سے دینے کا جو پہلو تھا وہ ارف اور تامل کی بنیاد پر اس میں جواز کا حکم دیا ہے ایسا کرنا جائز ہے جی یہ جو دونوں طریقے اپنا رہے یہ بھی جائز یہ تو ایک اجرت طے کرنے کا طریقہ ہے نا جیسا کہ مکانات کی اجرت ہے کسی نے مکان کرایہ پر دیا ایک یہ کہ جناب پہلے سے اجرت دینی پڑے گی یہ بھی جائز ہے ایک یہ کہ جی یومیہ اجلت دینی پڑے گی جیسا کہ ہم ہوٹل بک کرواتے ہیں ہوٹل بک کرواتے ہیں تو دینی پڑتی ہے ایک یہ جی سالنا دنی دینی پڑے گی اچھا عرب کنٹریز کے اندر سالانہ جوت ہوتی ہے میں تقریباً جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے 98% ایٹ یہی رجحان ہے کہ سالانہ افضت لی جاتی ہے مکانات بلڈنگ سالانہ افرت ہوتی ہے وہاں پر اچھا پاکستان میں جو ہے جو رجحان ہے مکانات کے اندر وہ ماہانہ کا ہے تو کب دینی اجرت اس میں فریقین اپنی رضامندی سے مدت کا تعین کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی اور تیز شدہ ہے تو جی ٹھیک اگلی کال ہمارا کام جو کا ہے تو وہ بندہ بول <سؤال> رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں تو آپ کو لاکھ روپے تو یہ جیسے خالی جو بوریاں ہوتی ہیں نا ہماری یا اس کو آپ ہمارے یہ ہر مہینے دیتے رہتے تو یہ مطلب صحیح ہے یا غلط ہے دیتے رہتے یا لیتے رہتے ہر مہینے دیتے رہتے ہم دیتے رہتے ہیں اسے اس نے پانچ لاکھ دے دیے اب ہم خالی بوریاں جو ہے ہر مہینے اسے دیتے رہتے جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ماہ لیتا جاتا بس ایک مہینہ لیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایک مہینہ دے دیں بوریاں اتنی دینی ہے ریٹ پے کر لیں ٹھیک ہے اور میں نے آخر میں دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ بل بنا ہے وہ بل لے لیں بجائے ایڈوانس پانچ لاکھ لینے کے ایڈوانس لینے کے بجائے ادار میں بوریاں بیچتے رہے ہیں ایک مہینے کے ادار پہ بھیج دیں ٹھیک ہے جب تیس تاریخ پوری ہو پیسے لے لیں بجائے اس طرح کرنے کے اس طرح کر لیں پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں میں ارض کر رہا ہوں کہ ایڈوانس پانچ لاکھ نہ لے ٹھیک ہے لے صحیح اس کے بجائے بوریاں دے دیں میں بیشنے, ادار میں بیچ دیں ایک مہینے کے آدھار پر ٹھیک اور ایک مہینے کے ادھار پر بیچنے کے بعد جب تیس تاریخ پوری ہو हुँ. تو دیکھ لیں کہ کتنا مال چلا گیا پھر پانچ لاکھ روپے لے لیں ٹھیک ہے اگلی کوال تھی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک دفعہ پانچ لاکھ لینے سے پوری عمر جو ہے, وہ بوریاں لیتا رہے ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایسا نہیں مجھے سال کا سمجھنا ہے اچھا سال کا سمجھنا ہے جی وہ لے کے جی اگلی کال محمد شکیل پادری ارز ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پتنگ بازی کا سامان بیچنا اور خریدنا کیسا ہے جو آپ فرما دیں دیکھیں یہ جو پتنگ بازی ہے اول تو ویسے ہی مختلف حکومتوں کی طرف سے پابندی اس پر عائد ہوتی رہتی ہے اور اب پتنگ بازی کے سامان کے اندر دیکھیں آپ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس ڈور چق کی دھار سے بھی تیز کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے ملائی جاتی ہیں شیشہ ملایا جاتا ہے باقاعدہ پیس کر جو شیشہ ملایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے لیپ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جب مقابلہ ہو تو ایک بندے کی ڈوری دوسرے کو کاٹ دے اور پھر یہی ڈوریاں جو ہیں وہ چلتے ہوئے انسانوں کی گردنیں کاٹتی ہیں یہ تو ایک الگ سے جدا گانا پہلو ہے کہ اس پورے عمل کے اندر زر کا پہلو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ویشیانہ زرڑ کا پہلو آ چکا ہے باقی رہا معاملہ کہ چلو یہ پہلو نہ ہو اسے وہ ڈور بیچے سادی اور پتنگ بیچے اور سب چیزیں چونکہ لو او لائف کے سامان ہے لو لائف کے جو سامان ہے اور کوئی یہ ایسا گیم نہیں اس میں ورزش ہوتی ہو کوئی ایسا گیم بھی نہیں ہے کہ آرجی طور پر کسی نے لے لی اور اس کا مقصود ورزش کرنا ہے کوئی صحیح بامقصد پیلو نہیں بامقصد پہلو اس کے اندر نہیں جو جو ہے سے اجتناب اس کیا جائے گا ٹھیک ہے بول دیجیے میرا یہ سوال ہے کہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کو بینک دیتے ہیں بارہ چودہ بیس تنخواہیں اکٹھی دے دیتے ہیں وہ لینا کیسے ہے کیا وہ شریک پر ہم لے سکتے ہیں رہنمائی فرما دیجیے جزاک اللہ بھائی دی. دیکھیں بینک کرم نوازیا نہیں کرتے وہ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان, ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں ان کو اپنی منافع بڑھانا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کے تنخواہ تو بینک سے آتی ہے اور جس بینک سے آتی ہے وہی بینک آفر کرتا ہے عام طور سے کوئی اور بینک آفر نہیں کرتے کیونکہ اس بینک سے آتی ہے بندہ بھاگ گیا تو تنخواہ تو اس کی اسی بینک سے آنی ہے وہ کاٹ لیں گے تو یوں اس بینک کا ان ملازمین کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہوا کرتا ہے تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم اور لوگوں سے لیتے ہیں آٹھ پرسینٹ دس پرسینٹ آپ دو پرسینٹ دے دیجیے گا تو وہ اس طریقے سے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے لیکن واپسی میں دو پرسینٹ زیادہ لیتا ہے یعنی قرضہ yani, دے کے وہ سود واپس لیتا ہے سود پہ قرضہ سود دیتا ہے चीज़. سود کے بدلے میں قرضہ دیتا ہے चीज़. تو یہ جو قرضہ ہے یہ قرضہ لینا آ, سودی طریقہ ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف وہ ہماری تنخواہ دے رہا ہے آپ کی تنخواہ اس وقت بنے گی جب آپ کام کریں گے آپ کا محکمے کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ ملے گی آپ کو ایڈوانس تو محکمہ تنخواہ دیتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو بینک اپنے پاس سے آپ کو دے رہا ہے محکمہ تو ماہ باماہ ماہ بام دے رہا ہے یہ تو بینک جو ہے وہ اپنے پاس سے دے رہا ہے جو آپ کی تنخواہ آتی ہے اس میں قسط کاٹتا جاتا ہے بینک کو پتا یقینی طور پر تنخواہ آنی ہمارے پاس ہمیں کس طٹ لینی ہے اپنی تو اس لیے وہ دانا ڈال کے گوا کے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد جنید تاریخ ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں اکثر خرید و فروخت کے معاملات میں نیچے کیش میں منہ ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا تو اس حوالے سے یہ معلومات لینی تھی کہ خریدا ہوا مال واپس لینا سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں جو اصول و ضوابط شریعت متعارہ نے ہمیں بیان کیے ہیں اس کے روز سے عام حالات میں تو قیدا و مال واپس نہیں ہوتا صحیح. عام حالات کے اندر سودا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ایک شخص کی ملکیت سے نکل کے وہ مال دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے صحیح. اس کے بعد دونوں بری ذمہ ہو جاتے ہیں صحیح. لیکن کچھ امور ایسے ہیں ان کی وجہ سے کلیم کیا جا سکتا ہے صحیح. کہ بھئی اب یہ چیز واپس لینی ہوگی صحیح. اس میں سے ایک چیز ہے اس چیز کے اندر ایب کا نکلنا صحیح. اب بند ڈبا لیا کسی نے دودھ کا اور جب جا کے کھولا تو وہ خراب ہوا ہوا تھا تو واپس کیا جائے گا اس کو اگر اس نے لکھا ہوا ہو تو یہ اس گاہک کا, کا رائٹ ہے کہ اس کو اگر خراب مال ملا ہے اور اس کے اندر مالکانہ تسرخہ نہیں کیا اور یہ واپس کرنے آتا ہے تو وہ واپس کیا جائے گا تو یوں یہ ایک صورت ایسی ہے کہ یہ اس تحریر سے استعسنہ حاصل ہے اس کو شریعت کے نزدیک اگر عیب وغیرہ نہ ہوتے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو عیب نہ ہو یا اس نے برات ظاہر کی ہو کہ بھی جس طرح کا بھی مال ہے یا آپ کا نصیب آپ دیکھ, دیکھ بھال کر لے لو اس کا کوئی کلیم نہیں ہوگا تو اس نے اسی بنیاد پر جب خریدی ہے اب تو اس کو کلیم کرنے کا عکافی نہیں ہوگا اب وہ واپس لینا اس کا لازم نہیں واپس کرنے کا نہ تو خریدار کو اختیار ہے اور نہ اس, کا, اس کو لینے کا جو ہے مجبور کیا جائے گا ٹھیک اگلی کال دیجیے سوال یہ کرنا تھا کہ میں اور میرے پارٹنر ایک دکان خریدنا چاہتے ہیں اور وہ دکان مالک جو ہے اس نے قیمت اس کی ایک لاکھ روپے ڈالی اور 50% وہ بیچ رہے ہیں وہ کہ جی ہم ان کا دوسرا پارٹنر یہ اپنا حصہ بیچ کے جانا چاہتا ہے تو آپ لے لیں تو میں اور میرے ایک دوست اس کو پچاس ہزار میں خریدنا چاہتے ہیں تو شرح رہنمائی کر دیں کہ یہ ہمارا خریدنا جائز ہے کہ نہیں اچھا اگر جائز نہیں ہے کیونکہ دو طرف دونوں طرف سے پیسے یا سونا چاندی کی شرکت نہیں ہو رہی ہم صرف پچاس ہزار دے رہے ہیں اور حصہ خرید رہے ہیں اس میں تو اس میں یا شری طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے وہ حصہ خریدنے کا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام کل دوبارہ چلائیے گا کال دوبارہ چلا دیں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 یا لوکیشن وائز بھی جو ہے یا انہوں نے بطور مثال بیان کی ایک طریقہ کار لوگوں کا کہ ایک پیچیدہ فگر یا بڑی فگر بیان کرنے کے بجائے بیان کر دیتے پارٹنرشپ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ پارٹنرشپ ہے جو کاروبار میں ہوتی ہے اسے شرکت عقد کہتے ہیں ایک پارٹنرشپ وہ ہے جو جائیداد میں ہوتی ہے اسے شرکت مل کہتے ہیں تو اب یہ بات بھی ان کے سوال میں واضح نہیں ہے کہ اس دکان کی کا کاروبار بک رہا ہے یا اس دکان کے جو آنرشپ ہے وہ بک رہی ہے دکان کی جو دکان جو ہے وہ بک رہی ہے جو کاغذات بنیں گے تو جناب دو افراد کے نام بنیں گے یہ فرق ہے نا کاروبار تو اگر بکا ہے تو پھر سوچال یہ ہوگی کہ دکان اس کا تعلق نہیں ہے دکان کرائے گی تو دوسری دکان میں بھی ہو سکتا ہے کاروبار جب بکتا ہے کاروبار کا شیئر تو اس کی صورت اور ہوتی ہے جب پراپرٹی بکتی ہے اس کی صورت اور ہوتی ہے کاروبار کے اندر پیچیدیاں ہیں کس طرح بیچنی ہے کس طرح خریدنا ہے کس طرح اس کو جاری رکھنا ہے یہ ایک دگانہ معاملہ ہے اگرچہ کاروبار یوں خریدنا بھی شکت ملک ہی ہے <coughs> میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ دکان خرید رہے ہیں اس کے اوپر دکان کے اندر بالکل دو افراد ایک پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں کوئی اسپیج نہیں ہے یعنی دو افراد نے مل کر ایک پراپرٹی خرید لی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے تو فقائ کرام نے مشترکہ پراپرٹی سے فائدہ اٹھانے پر پورے چیپٹر بیان کیے ہیں کتابوں میں اور تقریباً پانچ کے قریب طریقے اس کے لکھے ہیں مثال کے طور پر یہ دونوں اس کو کرائے پر دے دیں جو بھی گا اگر دونوں کا برابر کا شیئر ہے جو بھی گا دونوں اس کے مستحق ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں اس میں کاروبار کریں یا کام کریں اگر یہ عملہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا تو ایک مہینے آپ کام کرو گے ایک مہینے میں کروں گا یہ بھی موجود ہے مطلب نے ایسا ممکن ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے دکان لے لیتے ہیں اور با اکثر لوگ کرائے بچڑا دیتے ہیں اور اب یہ ہوگا کہ اس کی ویلو بڑھے گی جس دن بکے گی تو جو بھی نفع ہوگا تو میں تو ہو جائے گا تو یوں ایک دکان کے اندر پارٹنرشپ اور اس سے فوائد حاصل جو کیے جاتے ہیں ہمارے مشرے میں یہ ممکن نہیں جائز طریقہ ہے تو کوئی حاجی نہیں ہے ٹھیک مجھے ایسے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کروڑ روپے کا مثال کے طور پہ ایک گھر ہے یا کوئی بھی پلاٹ وغیرہ ہے اب وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھی جگہ خرید لینا چاہیے لیکن میرے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ ایک کروڑ روپے نہیں ہے کچھ کم ہے مثال کے طور پہ پچاس لاکھ ہے یا لاکھ ہیں اب میں چاہتا ہوں یہ بڑا موقع کا سودا ہے اور یہ جانا نہیں چاہیے اور میرے پاس پچیس لاکھ روپے بل فرسٹ کم ہیں تو میں آفر کرتا ہوں کسی کو اپنے دوست کو بھائی کو کسی کو بھی جو انویسٹر ہے کہ بھائی یہ ایک جگہ مل رہی ہے مکان مل رہا ہے یا پلاٹ مل رہا ہے اس کی قیمت ہے اس کی ویلیو ہے ایک کروڑ روپے پچہتر لاکھ روپے میرے پاس ہیں آپ چاہو تو پچیس لاکھ روپے دے کر میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو پچیس لاکھ روپئے کی شیئرنگ کر لو اور جب یہ بکے گا تو آپ کو زیادہ پروفٹ دے یا جب بکے گا تو جو شیئرنگ ہے ہماری پچہتر اور پچیس کی اسی حساب سے یا جو بھی طے ہوگا وہ پروفیٹ دے دیں گے یا دوسرا یہ کہ پچیس لاکھ روپے آپ لگا لو اور مجھے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد دے دینا اور جو بھی دو پرسینٹ تین پرسینٹ بڑھا کے لے لینا یا پچیس لاکھ روپے ہیں تو تم تیس لاکھ روپے لے لینا تیس لاکھ یہ دوسری جو صورت ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہ بڑی خطرناک ہے دوسری جو صورت ہے بڑھا کے لے لینا جی بڑھا کے کیسے لیں میں سوال پیش کر یہ کیا حکم ہوگا اس کا پہلی صورت تو ٹھیک ہے پراپرٹی کسی بھی طرح کی ہو دکان ہو مکان ہو کسی بھی طرح کی ہو اس کے اندر ایک شخص مالک ہو یہ بھی ٹھیک ہے ایک سے زائد افراد مالک ہو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی حاضر نہیں اس کے اندر اور پھر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی جب لی جاتی ہے اس کی ویلو بڑھتی ہی ہے ٹھیک ہے بڑے شیئروں میں یہی رجحان ہے پھر وہ بیچ دی جاتی ہے اور جو نفع ہوتا ہے دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے وہ اتنا نفع لیتا ہے ٹھیک ہے یہ لیکن دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم سال بعد نکل جانا اس پراپرٹی سے اور اتنا تو میں زیادہ دے دوں گا میں یہ جائزہ یہ جائزہ مطلب چاہ تما دیے کوئی کسٹمر آجائے جائے ٹھیک ہے کوئی کسٹمر آ جائے نیا نیا کسٹمر جس مرضی ریٹ پہ خرید لے ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے کہ آج تم خریدو میں نے تمہیں بیچنی ہے یہ سودے کے اندر شرط لگانا ہو جائے گا اور سودے کے اندر اس طرح کی شرط لگانا درست نہیں ہے ٹھیک ہے کال دیجیے محمد شزاد اختاری کر رہا ہوں مفتی صاحب اقامی تجارت میں ارض ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سلسلہ ہے جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک کرنسی ہے ڈالر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جب اس کا ریٹ اپ ہوتا ہے تو کئی چیزوں پر اثر اص، انداز اس انداز میں ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھ جاتے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آ چکی ہوتی ہیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور تاجر حضرات اس کو اس لیے مہنگا کر دیتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے یعنی اس کی خریداری ہو چکی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں رہنما فرمائے کہ ہر چیز کو وہ ڈالر کے یعنی کہ کا نام لے کر اس کو مہنگا کر دیتے ہیں اور لینے والے بیچارے چاہے وہ دوائی لیں کوئی اسیسریز لیں گھریلو تو کافی اس میں مشکلات ہو تو اس پر مدنی پولیس فرمائیے کہ ہمارا اس پر کیا یعنی کہ ایک ایٹیوڈ ہونا چاہیے ایک کردار ہونا چاہیے کہ چیزیں تو تب مہنگی ہوں جب مکمل طور پہ اس کا ہولڈ ہو تو بادل چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں رہنمائی کر دیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ آج شہزاد کا سال کیا دیکھئے تاجر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی چیز کو جس مرضی ریٹ پر بیچے اس کو رائٹ شریعت نے دیا ہے اور بات چیز ایسی ہوتی ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے <coughs> اب حکومت کے طرف سے جو مقرر ہوتا ہے اس میں پھر وہ مہنگی بچے گا تو قانونی معاملات ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر پیٹرول کا جو ریٹ ہے تقریبا ہر مہینے ہی چینج ہو رہا ہے اب پیٹرول کا ریٹ گورنمنٹ نے بڑھا دیا آپ اس کے پاس جا یہ تو نہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس سے اسٹاک رکھا ہوا ہے ٹینک فل بھرا ہوا ہے تو تین دن تک چلے گا اس سے پہلے مجھے جو ہے پرانی قیمت پڑ دو یہ کوئی نہیں کہتا بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑی سمپل سی مثال دی ہے اور اس میں یقینی طور پر پیٹرول پمپ والے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم تھے پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ تو وہ دوسرے کو مشورہ دے رہا تھا کہ بھائی وہ سنا ہے قیمت کم ہونے والی ہے پیٹرول فل والی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے ورنہ میرے میں سوال تھا میں ان سے پوچھوں گا کہ بیس میں آپ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن اس کی گفتگو میں ہی سوال کلیئر ہو گیا یہ بھی ہو جائے نا کہ تھا تو ٹھیک نا معاملہ اجازت تو ہے نا اجازت تو ہے اچھا یہ تو وہ مثال ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوڑ دو چار والی بات ہے بڑی صاف اور موٹھی سی بات ہے اور اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے قانون نے قانون بھی اجازت دیتا ہے بھی اجازت دیتی ہے وہ بھی بتا کر بیچ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں ان بڑے سودوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لاس ہو جاتے ہیں ڈالر کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ती کہ, جو میٹر کرتی کہ وہ اگر یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا مال آئے گا اس کے بعد ہم بڑھائیں हुँ. تو ان کا ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ جو ایکسپورٹر ہے ڈالر بڑھنے پر اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ڈالر کے ریٹ بڑھنے پر ہم ہی سمجھتے ہیں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بغیر اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے جب بھی ڈالر بڑھتا ہے تو ایکسپورٹرز کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ پھر بینک بھی جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں جو ہے وہ بک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یوں بہت سارے نظام کے اندر اپ ڈاؤن سے کبھی نقصان ہوا کبھی فائدہ ہوا تو یوں ایک تاجہ جو ہے وہ اس نہیں کرتا وہ ایک اپنی مارکیٹ کی پریکٹس پہ چل رہا ہوتا ہے جب کوئی چیز شدید سے نہ ٹکراتی ہو قانون سے بھی ٹکراتی ہو تو پھر اس میں اتنی زیادہ باریکیاں نکال کے معاشی نظام چل نہیں سکتا ہاں جہاں جس سے جتنا سستا بیچا جائے اس کو بیچنا چاہیے اب دیکھیے بعض کیا ہوتا ہے کہ دکاندار کی ایک لائن ہوتی ہے کہ بھائی وہ مال لے رہا تھا چوتھے آدمی سے اب وہ چوتھا آدمی کہاں سے مال لے رہا ہے یہ تو مارکیٹ کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے اثر پارٹی شو نہیں ہوتی اب کسی طریقے سے دو واسطے ہٹ گئے یہ ڈائریکٹ ہو گیا فیکٹری سے थी. اب اس کو جناب پانچ پرسینٹ کا فرق آ گیا سستا مل, سستا مل گیا اس کو थी. لیکن چونکہ مارکیٹ کے اندر وہی ریڈ چل رہا ہے تو دکاندار اسی ریٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں اب دکاندار سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تمہارا آخلا تقاضا ہے مالک تمہیں پانچ فیصد مال کم ملا ہے تو تم اب سستا بیچو थी. اگر وہ بیچتا ہے تو اس کا ایک احسان ہے ایک فضل ہے رضاکارانہ کام ہے اس پر نہ تو آر دلانے کی گنجائش ہے کہ اس کو ہم برا بلا کہیں آر دلائیں اس کے اس فیل پر اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے مارکیٹ پریکٹس تو بیچ رہا ہے بیچے ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال بڑا جامع تھا اور اس سے آپ بڑا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیا امید ہے کہ اطمینان ہو گیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل کل ہمارا یہ سلسلہ دن ایک بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے اسی طریقے سے مدنی چینل لائیو پر فیس بک پر جو پیج ہے اس پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ شاء آئندہ اتوار کو پھر حاضر ہوں گے باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں انشاء اللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم